میرے مرشد محبوب سیدی حسنت محبی و محبوبی مرشدی و مولائی بالله مجدد زمانہ عزت مولانا شاہ محمد سا اللہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفید الحمد للہ پچھلی دفعہ بھی قرض کیا تھا کہ اس کے ظاہری معنی سے یہ معلوم ہوتے ہیں کہ جسم سے حاضری حاضری حرمین شریف ہے لیکن اصلی اس کا مفہوم یہ ہے جو اللہ تعالی نے دل میں ڈالا تھا کہ برکت سے کہ اصلی سفینہ جو صاحب سے لگنا ہے وہ تو کمالِ عشق الہی ہے اور کمالِ صدیقیت ہے کمالِ ولایت ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو حدیث پاک کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللّہ مغرن الحق حقم اور رکن کی کہ اللہ ہم کو حق کو ہم دکھلا دیجئے دی اور اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ اپنا اپنے رزق جسمانی کا ایک ایک دانہ نہ کھا لے گا اس وقت تک موت نہیں آئے تو اسی طرح سے رزق روحانی بھی ہوتا ہے تو اے اللہ جتنا بھی حق ہے ایک ایک بات کی ایک ایک حق کی اتباع کو ہمارا رشق بنا لیے دی کہ ہمیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ ہم اپنا رشتے روحانی تکمیل کو نہ پہنچ جائیں اور اسی طرح سے وہ ارن البادل بادلوں وہ زبان اجتنابہ کیونکہ یہ تو تاج کا ایک رخ ہے یہ مثبت رخ ہے اور ایک تاج منفیہ بھی ہوتی ہے رخ منفیہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بھی رک جانا اور جان دے کر جان لڑانے کی کوشش کر کے ان باتوں سے رک جانا اور حقیقت کیا ہے جان دینے کی کہ نفس کی جان نکلتی ہے انسان کی جان نہیں جاتی نفس کی جان جاتی ہے بس اس سے ڈرنا نہیں چاہیے نفس کو غم ہوتا ہے کیونکہ نفس دشمن ہے دشمن کے غم سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے تو دشمن کو غم پہنچتا ہے دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں غم پہنچتا ہے ہمیں غم نہیں پہنچتا دشمن کو غم پہنچتا ہے اور روح کو تازگی اور خوشی نصیب اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں تو غم نفس کو ہوتا ہے اور روح کو تازگی اور خوشی معلوم ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے تو غلط یہ کہ ہمارا سفینہ ساحل سے حقیقت میں لگنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی کامل افتخا اور کامل نافرمانی سے کامل طور پر بچ جانا اور اللہ کی رضائے کامل نصیب ہو جائیں ہمارا سفینہ ساحل سے لگنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس, اس مقصد میں ہم پوری طور پر کامیاب ہو جائیں سو فیصد کامیاب ہو جائیں گے <تصف> اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی احشاد فرمایا کہ جو عارف کامل ہوتا ہے اس کا مکہ و مدینہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ وہ مکہ و مدینہ سے دور بھی ہو لیکن مکہ و مدینہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے فرض حج تو ہرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف ہی جا کر ہوگا لیکن مکہ و مدینہ ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ حضوری نصیب ہو جاتی ہے جو ساری دنیا میں وہ جہاں بھی جاتا ہے وہی حضوری اس کو, اس کی، اس کو نصیب ہو جاتی ہے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ <ساہل> <صفینا> دیکھیں گے کبھی شوق سے مکاؤ مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکاؤ مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ ساحل سے لگے دیکھیں گے کبھی سے کا موجود ہے دل, دل میں نشینہ کے معنی خزانہ یعنی <تصف> اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اپنی عشق و محبت کی چوٹ لگا کر پھر دنیا میں بھیجا اپنی پہچان کرا کے کر بھیجا لیکن یہاں آ کر انسان نے اللہ کو بلا دیا تو یہ خدانہ دل میں جو فرمایا کہ دل عدل سے تھا وہی آج کا شہدائی ہے کہ یہ چوٹ پرانی بھرائی یعنی عالم ارواح میں جب ہم تھے جب جسم نہیں تھا تو اللہ تعالی نے پرانے پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تمام ارواح کو جمع کر کے مخلوقات کو جمع کر کے اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا کہ غلط تو بیو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری مخلوقات نے بے وقت جواب دیا فاروق بلا بے شک آپ ہمارے رب تو یہ جس انسان کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو یہ چوٹ لگا کر بھیجا ہے اسی لیے کفار کو بھی یہ خزانہ کفار کے دل میں بھی ہے لیکن باجہ تکبر کے وہ انکار کرتے ہیں اللہ نے اس حقیقت کو ان کے دل میں اتار کے ہی بھیجا ہے لیکن یہاں وہ تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں گوئ ہر دل میں دبینہ گوئس سماجو ہے ہر دل میں دبینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے اون پسینہ ملتا نہیں کبھی بے کے اللہ کی پہچان اللہ کی معفت اور محبت حاصل نہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت والا نے ایک مثال پیش فرمائی کرمایا کہ ایک شخص تھا وہ تنگستی کا شکار ہو گیا بہت زیادہ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ کوئی یہاں سے ایک ہزار میل دھوپ کوئی جگہ ہے وہاں پر کوئی ایک بہت ہی کریم آدمی ہے وہ جو بھی اس کی ضرورت من جاتا ہے اس کی ضرور مدد کرتا ہے اس کو بہت دے دیتا ہے بہت کچھ تو اس نے پھر آخر کار رستے سفر باندھا اور ایک ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کا اب یہ بھی انتقال ہوں گے تو بہت رنجیدہ ہوا بہت افسودہ ہوا اور مایوس وہاں سے واپس لوٹا پھر ایک ہزار میل کا سفر واپس اب جو تھکا ہارا رات کو سویا تو خواب نے اس کو دکھائی دیا کہ تمہارا جس جگہ تم سو رہے ہو اس کے نیچے کھدائی کرو یہاں خزانہ ہے تو جو حسلہ بار بار تب بھی کرتا رہتا ہوں یہ فلیٹ میں رہتے ہیں تو کبھی کھدائی نہ کریں اسی لیے حسرات شاید اب کہہ دیں کہاں کھدائی کر کے تو غلط یہ کہ جب خواب دیکھا تو صبح اٹھ کے وہ زمین کھولی اس میں سے واقعی خزانہ نکلا تو کہا کہ اللہ نے یہ اتنا لمبا آپ نے سفر کرایا ہم کو اتنی مشقت کرائیں پہلے ہی خواب دکھلایا बात جاتا یہ بات ہے کہ بے خون و پسینہ جو ہے اب اب اس خزانے کی قدر ہے ورنہ اس خزانے کی قدر نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے عادت, یہی ہے عادت اللہ یہی ہے کہ بے مشقت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب دنیا کا معمولی سے معمولی نفع مشقت کے بغیر نہیں اٹھا سکتی پانی بھی پینا ہو تو اٹھ کے کچھ نہ کچھ تو مشقت کرنی اور یہاں تو اللہ کا سودا ہے اللہ سے اللہ ہے سفار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے سستا نہیں ہے دو جہان کا پیدا کرنے والا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تیور کو آگ نہیں آپ کو مل جائے تو کتنا بڑا سودا ہے گورش کا دل میں دینا موجود نل دل میں دبینا ملتا نہیں لیکن کبھی بے کو پسینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے کو پسینہ فائز صاحب کا شیر یاد آ گیا ہے اسے سنا ہوا صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل कुछ نہ पूछो दिल बड़ी मुश्किल से بن पाता है देख آئی बनता بنتا ہے رگڑے जब جب کھاتا ہے دل کی رگڑائی जरिए کے ذریعے کسی مربی کے ذریعے دل کی رگڑائی ہوتی ہے اس کی بھی عجیب مثال ہے اس نے فرمائی کہ دیکھو تلّی کا جو تیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تلی ہوتی ہے اس کے اوپر بھوسا ہوتا ہے اس کی رگڑائی کی جاتی ہے اور اتنی رگڑائی کرتے ہیں اس طرح سے رگڑائی کرتے ہیں کہ وہ چھلکا اس سے الگ ہو جاتا ہے جب چھلکا الگ ہو جاتا ہے اتنی की کی جاتی ہے کہ ایک نازک سی جلی رہ جاتی ہے کہ ذرا سی سوئی چبو اور اس سے تل پھوٹ نکلتا ہے تو ایسے ہی دل کی رگڑائی ہوتی ہے رگڑائی کرتے کرتے اس قدر دل जाता है اور اتنا जरा ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کو ذرا سا بھی جو ہے وہ کونم کون فون فون ہی فون نکلے گا کیا فون نکلے گا تمناؤں کا پھول نکلے گا تو فرمایا کہ اس کو پھر خوب رگڑائی کرنے کے بعد جب نازک سی چلی رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو پھولوں میں بسایا جاتا ہے پھول طے طے کر تے ایک طے بچھاتے ہیں پھول کی اس کے اوپر تلی رگڑی ہوئی پھر اس کے اوپر پھول پھر اس کے اوپر تلی رگڑی ہوئی پھر ایک عرصہ اس کو پھولوں میں بسایا جاتا ہے تو اس, اب جو اس کا تیل نکلے گا تو وہ تیل تلی کا نکل آئے وہ سستا نہیں ہوگا اب اس کی قیمت بڑھ گئی اس کا نام بڑھ بڑھیا ہو گیا اس کا کام بڑھ گیا کام بڑھیا ہو گیا اس کا دام بڑھیا ہو گیا تو تھا دلی کرتے لیکن پھولوں کی صحبت میں اس کا کام اور کام بھی بڑھ گیا اور نام بھی بڑھ گیا اور دام بھی بڑھ گیا تو یہ ہوتا ہے کہ حضر اللہ کی صحبت میں تھوڑی بہت رگڑائی کرتے آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر ایک عرصہ ایسا آتا ہے پھر انہیں قلبوں سے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت محفوظ کر جاتی ہے ہے نر دل میں دسینا ملتا نہیں لیکن کبھی بے سونو پسیمہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے سو پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سینا دیکھیں گے کبھی شوق سے مکا مدینہ اللہ ہر یہ جوش محابت کی بہاریں اللہ ہر یہ جوش محابت کی بہاریں ایک آگ کا دریاس سلگے ہے میرا سینہ اک آگ کا دریاس لگے ہے میرا سینا اب یہ جوش محبت کی بارے ایک آگ کا دریاس سلگے ہے میرا سینہ آگ دریا سگے میرا سینا اب یوں احتیاط کا بیان ہے جو ان حالات سے گزر کے حاصل ہوتی ہے اللہ جوش محبت کی بہارے الوا رے جوش محبت کی بہارے ایک آگ کا دریا سلگے ہے میرا سینہ ایک آگ کا دریا سلگے ہے میرا سینہ سیناش کے نامت میں تیرے شیر پہ فلبان اے کے نامت میں تیرے شیر پہ فلبان برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خزینہ برسا ہے جو آصین پہ یہ رحمت کا خزینہ آج کا جمع منگار اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو بندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو حدیث بات میں ہے کہ اللہ کو یہ دو قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں میدان جہاد میں جب انسان کا خون بہتا ہے اس کا پترا اور دوسرا کا پترا وہ آنکھوں کا پترا جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکل پڑے یہ دو پترے اللہ تعالی کے بہت محبوب ہیں تو جب یہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر روتا ہے یا سر رکھ کے ہوتا ہے تو اللہ کو انتہائی اس پر پیار آتا ہے اس پہ حضرت حد کا شیر یاد آ گیا یہ زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم برسنا تھا جو برس گیا میرا خوا برس گیا جو برسنا تھا میرا خوں نے جگہ زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم اللہ کو وہ پیار آتا ہے حضرت فرماتے از لب نادی سب گوسا رسید منچ گویم روپ سے جزت چہی کہ کیا اس دل کا کیا اس کے دل کی خوشی اور لذت اور راحت کا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے لبے نادیدہ سے یعنی نہ دیکھنے والے لبوں سے پیار لے لیں مولانا شاہ فض الرحمان صاحب جنگ مراد آبادی رحمت اللہ کا یہ فرمادے تھے کہ جب میں سجا کرتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا پیار لے لیا سبحان اللہ ازلب نادی کا سب بوسا رسید پنچ گئے روح چل لذت چشیل میں کیا بدلاؤ کہ میرے روح نے کیا لفظت حاصل کی کیا لفظت میری روح کو ملی ہے اے دا میں تیرے مت مجھے ڈرسا ہے جو آسی پیے رحمت کا فلینا برسا ہے جو آسی یہ رحمت کا فلینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ حاطلوں اور زکن تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو اس دعا کا اہتمام کرے گا جیسے ہر نماز کے بعد مانگ لیا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس دعا کا اہتمام کیا ضروری ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ولی یہ کامل بنا کر اٹھائیں اور یہ ساحل سے یہ سفین ہمارا لگے گا یہ آپ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال سے اور مجاہدات کا سمرہ اعمال کا سمرہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ محض اللہ کے فضل اور رحمت کا سایہ اور اللہ کے جذب سے اللہ کا راستہ طے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ظاہر بہت دور ہیں لیکن راستہ ان کا انتہائی طویل ہے لیکن جب وہ جلد فرما لے تو یہ راستہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے حضرت نے سکھلایا کہ دیکھو حدیث پاتھ میں لا الہ الا اللہ حبی سے بات اللہ ہم جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو اس کے درمیان اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا براہ راست جو ہے اس کی لا الہ ہر شعظم تک پہنچتی بندے بندے کے بس میں نہیں ہے اللہ کا راستہ طے کرنا لیکن اعمال اور مجاہدات اور مشقت اس لیے کرنی ہے کہ ان اعمال اور مجاہدات اور دل شکست کی پھل جو ہے اللہ کو پیار آ ہے اللہ کو پیار آ ہے بندے پہ کہ یہ بندہ میرے لیے محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے کوئی کہہ دیتا ہے کیا ملا ہوں گے پھل کوئی کچھ کہتا ہے وہ کہتا ہے کیا داڑھی گٹلی تم نے یہ کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو تو اس کا تو جواب بہترین حضرت والا نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین جواب فرمایا کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دن نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دن نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم, ہم زمانے سے نہیں زمانے زمانہ کیا چیز ہے زمانہ تو ہم خود بناتے ہیں جس طرف ہم جائیں گے اور حضرت نے فرمایا کہ شیر کی طرح جیو شعر کی طرح لومڑی گیدر کی طرح مت جیو شیر شیروں کی طرح رہو کہ جس طرح شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف کہتا ہے کبھی شیر جو ہے دیکھا نہیں گیا اب تو شیر ویسے ہی دکھائی نہیں دیتے اب تو گیدڑ اور لومڑی زیادہ دکھائی دیتا. لیکن یہ کہ حضرت فرمایا کہ شیر کی عادت ہے کہ شیر جب بھی ترے گا دریاؤں كے بہا دریا کے بہاؤ كے خلاف جاتا ہے تو تم بھی شیر بنو گیدڑ اور لومڑی مت بنو کوئی کہے گا کہ اکثر یہ دیکھو کہاں جا رہے ہے اكثر یہ تو داڑھی مون رہی ہے اکثریت تو گانے بجانے اور سب دنیا کا بھی ساتھ دے رہی ہے اور اگر اب تھوڑا دنیا کے ساتھ بھی چلا کرو تو, تو اس کو یہی جواب دے دے کہ بھائی اکثریت تو دیکھو بندر جنگل میں اکثریت کن لوگ کن کس جانور کی ہے گیدڑ اور لومڑی اور بندروں کی ہے اور ایک طرف جنگل کا بادشاہ کھڑا ہے شیر تو ایک تاڑ مارے گا کتنی یہ ایک ایک ہزار کی گیدڑ اور لومڑی کڑے ہو سب کے سب بھاگ جائیں گے وہاں سے ایک تاڑ مارے گا شیر تو شیر بنو آپ کوئی کہہ تو شیر سے کہیں کہ دیکھیے اکثریت تو لومڑی اور بندر کی ہے آپ بھی ذرا ہی میں آ جائیے شیر کبھی آئے گا بندروں کی اور لومڑیوں کی اور گیدڑوں کی اکثریت میں یہاں اکثریت کا آپ کا فائدہ کہاں چلا گیا شیر بنو شیر اسی طرح آزاد نے یہ بھی مثال فرمائی کہ بھائی اکثریت تو پیدل والوں کی ہے سائیکل والوں کی ہے آپ گاڑی کیوں خریدتے ہیں موٹر سائیکل کیوں خریدتے ہیں آپ بھی موٹر سائیکل چھوڑیے گاڑی چھوڑیے آپ کیوں ہی سائیکل پہ آ اکثر یہ تو سائیکل پہ جا رہی ہے یا گاڑی والے کو کہیں کہ اکثر یہ تو موٹر سائیکل پہ ہے آپ کیوں گاڑی چلا رہے ہیں تو وہاں عقل آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو نعمت ہے اگر تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے اصلی نعمت ہی یہی ہے جس کو دین حاصل ہو جائے کیونکہ دنیا تو یہی رہ جائے گی کتنی بھی دنیا کماد رہے گی یہ دنیا سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا صرف کفن کفن جائے گا ساتھ اور وہ بھی تھوڑے دن میں گل سڑکیں ختم ہو جائے گا اور جو کچھ جائے گا وہ امال تو اس لیے دنیا منع نہیں ہے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ لیکن اللہ کو نہ بھولو اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کرو اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بھی خوب محنت اور کوشش کر کے خوب جان دے کر اس سے بچنا چاہیے اے دامت میں تیرے پور برسا ہے جو آسی پے رحمت کا خدینہ برسا ہے جو آسی یہ رحمت کا خزینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شاپ کا مدینہ ہے شرد کسی اہل محابت کی توجہ ہے شرد کسی اہل محابت کی توجہ ملتا نہیں ورنہ یہ محابت کا نہیں نا ملتا نہیں ورنہ یہ محبت گنگینا یعنی کتنی بھی درسیات ہوں کتنی بھی تدریس ہو کتنی بھی علامہ بھی بن جائے کوئی لیکن جب تک کہ کسی اہل محبت کی توجہ نہ ہو کسی اللہ والے کی توجہ اور اس کی دعائیں اور اس کی تربیت نہ ہو اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتے وہ سمجھے گا کہ میں دیندار ہو گیا بھائی نمازیں پڑھا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں اور بڑا علم مجھ کو حاصل ہو گیا لیکن اگر اگر تو علم بھی حاصل ہو گیا لیکن اکثر کو اے اے یہی دیکھا گیا کہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور جب عمل کی توفیق اگر کوئی اپنی مجاہدات سے کر بھی لے بہت ہی ہمت کا آدمی ہو مجاہدات سے عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو علم حاصل ہو گیا اور اس پر جی جان سے عمل بھی کر رہا ہے لیکن اب زیادہ تر کا خطرہ یہ ہے وہ سخت اندیشہ ہے کہ وہ ہو جگ اور تھکبر میں مبتلا ہو جائے گا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے گا کہ میں جو ہے بہت عبادات میں آگے ہوں اور اسی کو فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے یعنی اپنے گندے اعمال کا حتاؤں کا حتیٰ کہ عبادت میں بھی قصور کا اس کو استقبال رہتا ہے کہ میری عبادت کیسی ہے اللہ کے لائق ہی نہیں ہے اور خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے یہ اعتدال اہد اللہ کی صحبت ہی سے ملتا ہے خوف اور امید کے درمیان رہنا اہد اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے پھر اخلاص اخلاص بھی نصیب ہوتا ہے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ تو یہی فرمایا اخلاص کو ملتا ہی اہد اللہ کی صحبت میں اور پھر یہ کہ سنت کے مطابق بھی حضرت نے فرمائیا کہ پانچ چیزیں شرط ہیں ایک علم ہو اگر علمی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا علم صحیح ہو پھر اس کے بعد اس, عمل, اس پر عمل بھی نصیب ہو پھر تیسری چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ بھی عمل قبول نہیں پھر چوتھی چیز شاید یہ ہے کہ اخلاص اخلاص بھی ہو اگر اخلاص ہو اور سنت کے خلاف ہو تو کام نہیں بنے گا جیسے اضحت نے فرمایا کہ اصل کی نماز کے بعد کوئی بہت ہی کنہائی میں چپ کے دوڑا تک نفل کا ارادہ کرے اور بہت ہی بظاہر اپنے اخلاص سے اللہ سے کیلئے و کرداری کے ساتھ اس کو وہ دورا کر ہے لیکن کیونکہ خلاف سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اصل کے بعد نواخل جائز نہیں تو اس کا عمل یہ قبول نہیں ہوگا اس لیے سنت بھی ہو علم بھی ہو عمل بھی ہو سنت کے مطابق ہو اخلاص ہو اور آخری شرط یہ ہے کہ قبولیت کی امید ہی قبولیت عادت قبولیت اور عدم قبولیت کا خوف قبولیت کی امید اور عدم قبولیت کا خوف یہ ہے صحیح کامل ایمان کہ امید اور خوف کے درمیان پر. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوتی اے شرط کسی اہل موہا بت کی توجہ شرط کسی اہل موہا بت کی توجہ ملتا نہیں ورنا یہ محبت کا نینا ملتا نہیں ورنہ یہ کا نگینا. ساحل سے لگے گا کبھی میرا سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق کا مدینہ مانا کے ہیں رہے عشق میں افطر مانا کے ہیں رہے عشق میں افطر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ بچے اللہ کے راستے میں مشکلات مشقت مجادات ہیں اور دل بہت ٹوٹتا ہے لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کا پیار نصیب ہوتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کا شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے جم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو فرمائے کہ دیکھو اگر کئی <تصفح> کئی بچے ہوں اور ایک بچے کو دست لگ جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے جس سے ڈاکٹر اسے پرہز بتا دیتے بھائی اقتباس نہ کھانا اور قورمہ نہ کھانا بریانی نہ کھانا مور... یہ, یہ جو ہے مرمن زلزا احمد کھانا تو وہ جو ہے پھر بہت اس کو ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی تو میرے سب کھا رہے اور میں نہیں کھا رہا تو اس کو رونا آتا ہے اس کو کم ہوتا ہے تو ماں اس کو نپٹا لیتی ہے فتح محبت سے کہ بیٹا جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں گی تو اللہ تعالیٰ جو ماؤں کو محبت کرنا سکھاتے مادہ میرے من آم و حکتم کیوں بہت اچھے میرے من نفر و کہ ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے اور یہ جو شمع میں نے جلائی یہ ماؤں ساری انسانیت میں میری ایک رحمت کا حصہ ہے جو, جو یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے نانوے حصہ ابھی میرے پاس ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا اپنے بندے سے تو جو بندہ اللہ کے لیے اپنے دل توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اول تو سکینہ نازل فرماتے سکینہ وہ نور ہے جو اس کے قلب میں قرار پا جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کی ایک ہنگامہ آ رہیوں اور نافرمانیوں کو لالچ اور حیرث کی نظر سے نہیں دیکھتا کہ کاش شریعت میں جائز ہوتا کہ ہم کچھ گانا بجانا ہم بھی کر لیتے کاش کاش نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کو ناراض نہیں دل اپنا پاش پاش کر لیتا ہے کاش کاش نہیں کرتا اور اللہ کو راضی رکھتا ہے بس اس دل کے عالم کا کیا عالم ہے ڈاکٹر بھلئی صاحب خرماد رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں اس لیے اگر اللہ کے راستے میں مصائب ہیں مصائب کی مختلف ہیں جیسے لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ تو وہ اپنا تقریبات میں شرکت ہو رہے ہیں وہاں تصویر کشی بھی ہے گانا بجانا بھی ہے اور भी بھی ہے مرد عورت کا اور دوسری لاپرواہیاں پٹاخے بازی آتش بازی سب چل رہا ہے یہ لوگ کتنی خوشی ہیں کتنی خوشی میں یہ کتنے خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشیاں نہیں ہیں حقیقت میں حقیقت اس کی خوشی نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حقیقت راحت کی اور خوشی کی کیا ہے کلب کو خوشی حاصل ہو جو بھی کام انسان کرتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ کو راحت ہوتی ہے اگر کلب کو راحت ہو تو پھر تو واقعی راہت ہے اور محض اسفاب راحت کا ہونا اسباب خوشی کا ہونا وہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر دلیل ہوتی تو کفار کے پاس اتنی ترقی ہے اتنی دولت ہے وہ کیوں خوشیاں کر رہے ہیں وہ کیوں پریشان ہیں وہ کیوں جستجو کر رہے ہیں کہ کہیں سکون مل جائے وہ چھٹیاں کر کر کے ایسے نظاروں کو جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ, وہ سمجھتے ہیں کہ نظاروں سے ہم کو سکون حاصل ہوگا نے فرمایا تھا ایک دفعہ مقام تو مجھے یاد نہیں کہاں کی بات ہے یہ حضرت میسا احمد اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیار آ رہے ہیں انگریز یہ مناظر کو دیکھ کے اس لیے دیکھ رہے ہیں تصویر پہ یعنی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سکون حاصل کریں لیکن دلوں کو سکون نہیں ان نظاروں سے دل کو سکون نہیں ہوتا جو حقیقت حقیقی سکون ہے اللہ بک اللہ تب نائن بالکل اللہ کی یاد میں صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں سکون ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو دل انسانی دل کو سکون دے سکے تو بس یاد کی دونوں قسمیں جس جسے آپ چھوٹتے ہی رہتے ہیں ایک اللہ اللہ کرنا نمازیں پڑھنا زکات روزہ حج وغیرہ اور دوسری یہی یاد ہے کہ ہر وقت اس جستجو جس میں رہنا کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کی ناراضگی سے بچنا تو یہ ہے تو اگر یہ مسائل آ جائیں اب بعد لوگ باتیں سناتے ہیں کہاں ہالیوں میں پھنس گئے میں ایک بار بار, بار کہتا رہتا ہوں یہ بھائی جب نیک صحبتوں میں جائے نیک صحبتوں سے بہت زیادہ ضروری ضرورت اس بات کی ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے بری صحبت سے بچنا نیک صحبت میں جانے سے زیادہ ضروری ہے نیک صحبت میں بھی جاؤ لیکن اس سے زیادہ اہتمام بری صحبت سے بچنے کا کرو ورنہ شریر لوگ جو ہے بچے شریر لوگ بچے بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہیں کسی کو لے جا کے کوئی گندی چیز دکھا دیا اب اس کے دل و جان دل و وہی بس گیا اور پھر وہ راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گناہوں میں تو کشش ہے ایسی بری صوبت سے اور بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیتے ہیں جیسے حضرت نے سنا ہے کہ جو فرعون تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اسلام لانے کی تو جب ایک دفعہ دعوت دی تو اس نے حضرت آسیہ سے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سچ کو خود دعوت دلوا رہے ہیں اسلام کی تو اس فوراً جا کے جو دعوت قبول کری تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اب اس ارادے سے چلا کہ ہاں واقعی ایمان لانا چاہیے اللہ ایک ہے سب کچھ دل میں اتر گیا اب باہر چلا تو اس کا وزیر مل گیا حامان حامان بروزن ایمان حضرت نے فرمایا تھا کہ حامان بروزن بے ایمان وہ پکا کاکر تھا کٹر اور یہ شیران نے خدائی کا دعوت کیا تھا تو جا کر سوچا کہ اس سے بھی مشورہ لے لوں حامان سے جب حامان سے مشورہ لیا تو اس نے تلوار نکالی اور اس نے کہا کہ یہ تلوار لیجیے اور میرا سر پہلے قلم کر دیجیے پھر بے شک جا کے یہ مان لے آئیے مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی خدا جو ہے وہ بندہ بن جائے اور بندہ خدا بن جائے مجھ کو یہ منظور نہیں ہے آپ تو خدا ہیں نوزب اللہ وہ کہا آپ تو خدا ہے آپ بندہ بننے جا رہے ہیں مجھے برداشت نہیں بس وہیں سے اس کا دل پلٹ گیا دیکھا پوری صحبت کا انجام کہ اچھا خاصا یہ لاتے لاتے اس کو کفر اس لیے بری صحبتوں سے بچنا بہت ضروری ہے ورنہ بری صحبتوں سے کیا ہوتا ہے کہ کسی نے داڑھی رکھی اور اس کو ارے میاں رہنے کہ یار تھوڑی تھوڑی سی داڑھی رکھ لو چھوٹی چھوٹی سی چلو اگر تم نے رکھے نہیں داڑھی تو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی سے کم پر کترانا چاہے ایک چاول برابر بھی کترائے وہ بھی حرام ہے منڈانا بھی حرام اور داڑھی کی حدود بھی بتاتے رہتے ہیں دیکھیے داڑھی کے حدود ہے ہم نے بھی غلطی کے آ کے سیکھا داڑی تو تھی لیکن اردو نہیں پتا تھا یہ دیکھیے دائیں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے ایک مٹھی ایسے ہی بائی طرف سے یہاں سے اگر نائی سے بنوائیں تو بھی مٹھی اپنی استعمال کریں نائی کی مٹھی نہ ہو معلوم نہیں اس کا ہاتھ چھوٹا ہو تو یہ دائیں طرف بائیں طرف سے ایک مٹھی ہو پھر اس کے بعد یہ نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے بعض لوگ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے تھو. تھوڑی کے نیچے سے مٹھی ہو یہ اس کے بعد جو ہے جتنا فاضل ہو اس کو کاٹ دیجئے لیجیے ایسے ڈھیلا دیکھ لیجئے کہ تھوڑی کے نیچے ہے یا نہیں اس کو یہاں سے کاٹ دیجئے داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے اس کو بھی رکھنا واجب ہے اور کبھی مٹھی نہیں ہوتا اس کا بھی رکھنا واجب ہے اسی طرح یہ داڑھی بنانے کا بھی خط بنانے کے بھی حدود ہے جیسے جو خط اگر اوپر کسی کو بنانا ہے بادلوں کو ضرورتی نہیں ہے جس کو ضرورت ہو تو یہ معیار ہے اس کا کہ اپنے منہ کو کھولے کے چبڑے کے اندر جہاں جبڑے مل رہے ہیں اور دونوں وہاں ہاتھ رکھے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ حصہ صاف کرنا جائز ہے اس کے نیچے کا حصہ جائز نہیں ہے وہ داڑھی میں شمار ہے کیا ایسے بولا ہے اور یہ رکھ لیا اس کے اوپر کا جو داڑ جہاں داڑھیں مل رہی ہیں تو یہ داڑھی دار سے داڑھے ہیں نا یہ اوپر دبڑا, نیچے کا جبڑا یہ ڈاڑھ سے اس کے اوپر کا حصہ صاف کر سکتے ہیں نیچے کا حصہ صاف کیا تو وہ آرام ہو گیا وہ فائدہ نہیں ہوا اور ایسے ہی یہ, یہاں, یہاں سے اس کی حد ہے کہ یہاں جبڑے جہاں مل رہے ہیں وہاں سے داڑھی شروع ہو رہی ہے اس لیے احتیاطاً ذرا سا اس سے اوپر سے صاف کر دے اور اس سے نیچے سامنا کریں ایسے ہی گردن کے حکام ہے کہ گردن میں جو بال واضح لوگوں کے یہاں تک سینے تک آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بھی معیار یہ مقرر ہے کہ بھائی جو بال داڑھی سے مل رہے ہوں ان کو تو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور جو فرار احتیاط کر رہے ہوں تو فرار کے شروع میں ان کو قتل کر دیا جائے یعنی کہ گردم سے سینے کی طرف جو جا رہے ہیں باغ یہ تو سب گاڑی میں شامل ہو گیا اس کے نیچے جو سینے کی طرف باغ جا رہے ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں یہ گاڑی ہے اور مجھے بھی سب کو معلوم ہے کہ بالکل برابر کر دینا سب سے افضل ہے اور سب سے افضل چیز کو اختیار کرو کیونکہ آخر میں یہی چیزیں کام آئیں گی دو نمبر دو نمبر کام ہی کرو نا ہمیں تو حضرت نے ہمیشہ اول نمبر سکھا ہے ہر کام اسی لیے حضرت والا نے ہمیں یہ نظر کی حفاظت کریوں یہ احساس دلایا کہ یہ کتنی خراب چیز ہے یہ نگاہ کی حفاظت جو نہیں کرتا وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے کیونکہ پرانے پاک میں آیا تھے کل للمؤمنین یا من میں اور کل للمؤمنات یا من نبساری نامومن کو بھی فرما دیا مومنین مومنات کو بھی فرما دیا کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کرو یعنی نامحرموں کو مت دیکھو چاہے وہ گھر کے رشتہ دار نامحرم ہوں خوفیزات خالہ زاد تائیازات جتنے بھی زاد ہیں کزنس وغیرہ ان سے بھی پردہ ہے اور بھاگی سے اور سالی سے تو بہت سب پردہ ہے جسے باغ میں بہت سب وعید آئی ہے اس کے متعلق اور اسی طرح سے جو ہے جیٹھ اور دیور سے سب پردہ ہے اس کے متعلق بھی بہت سخت وعید ہے اور ایسے ہی جو ہے بازار میں باہر جو گھر سے باہر چلنے پہ پے देखो ہوتے ہیں نگاہ اٹھا کے ہی دیکھو نے کہ بولتے والی کو بھی مت دیکھو کیونکہ شیطان ایسا مکار تو خدا حویس التبا ہوتا ہے کہ برتے بربے کے اندر سے ہی وہ ناپ لیتا ہے اسی لیے جو ہے وہ حضرت فرماتے تھے کہ بربا بھی استعمال کرو تو بالکل سادہ استعمال کرو کیونکہ اگر اس میں لیسیں جو آج کل لگ رہی ہیں ڈیزائن بن رہے ہیں تو کس کو دکھانے کے لیے ظاہر ہے لیس یا ڈیزائن بنایا جاتا ہے تو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی مت استعمال کرو ورنہ تم اس میں گرفتار ہو جاؤ گے اور شیطان طرح طرح کے وہ خاکے بنا کر ذہنی خاکے اور دل میں اس کی تصویر بٹھا دے گا حالانکہ معلوم نہیں کہ अंदर کے اندر ہے کون گڑیا ہے کہ جوان ہے ایک شخص جا رہا تھا سستے میں عشق مجازی کو مریض تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک برفہ پوش کبھی اور اکٹھ اکٹ چلی جا رہی ہے تو اس نے بس عاشق مجاز کو کیا چاہیے ہوتا ہے دل خراب تھا اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے کہ چلو اس سے کچھ ذرا دوستی کرتے ہیں تو اچانک سے بس اسٹاپ پہ بس آئی اور وہ بس میں سوار دس میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا یہ بس تو حیدرآباد جا رہی حیدرآباد تو آپ نے کہا چلو بھائی جو بھی ہے کام تو کچھ کرنے کو ہوتا نہیں آشک مجھے یہی کام ہوتا ہے پار پھرتے رہتے ہیں چاہے وہ جب بس اسٹاپ آیا رکنے کا مقام آیا وہاں اتری عورت تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ چلتی ہے ابھی سوچا کہ اس سے رابطہ کیسے کیا جائے ادھر ادھر دیکھا کوئی توحفہ دینے کو نہیں ملا ہاں ایک گنڈیری تو اس نے کہا چلو یہی صحیح گنڈیری کا ایک پیکٹ لے لیا اور تنہائی میں موقع پا کے راستے نے اس کو کہا دی یہ کنڈیری آپ کے لیے تو پل آیا تو اس نے نقاب الٹ کے کہا پتھر سدے تو دان کی کوئی نہیں ہے اس کو کہا کہ مولانا رومی نے کہا کہ اے بسا پشکا مت زیر چادر باشد چون باز کنی مادر مادر بادشاہ تو جب وہ چادر ہٹی تو معلوم ہوا کہ تو ما کی ماں نانی امانی تو یہ ہے تو حضرت نے ہمیں سب سے اعلیٰ چیز سکھائی کہ دادی کا ازکا لگا یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کیا فرما اللہ تعالی جس بات کو فرما دے کہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز نظر کی حفاظت ہے تو کیا حضرت نے ہمیں کیا اعلیٰ اعلیٰ چیز اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہمیشہ دین میں سب سے اعلیٰ چیز کو پسند کرو بس یہ ان اللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی دیکھو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے وہ مولانا آج آئی نہیں ہر دفعہ فرمائش کے اللہ تعالیٰ کے اشار سنتے ہیں میرا صاحب اللہ نے جو منظوم کیا کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد پتب زبانہ ایسی دنیا سے کیا جیت رکھانا یہ سوچو اپل سے کام لو کہ ہمارے کام کون آئے گا آخر ایک دنیا ایک دن دنیا سے جانا ہے آخرت میں جانا ہے پہنچنا ہے تو وہاں ہمارے کون کام آئے گا یہ معاشرہ کام آئے گا دوست کام آئیں گے ماں باپ بہن بھائی کوئی رشتہ کام آئے گا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے خود وہاں قرآن پاک میں فرما دیا یوم یقر وی و ابھی بدھی و بدی ار ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا جو ماں باپ کی جن ماں باپ کی خاطر جن رشتوں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں وہ رشتے ہم سے وہاں بھاگیں گے تو سوچو عقل تو کریں ہم کہ یہی رشتے جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہیں داری موڑ رہے ہیں کہیں تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں اللہ کا قانون کو پرائے اس کی ہم افسوس کے ہم ہمیں کوئی اس کی قدر ہی نہیں ہے خوف ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قانون توڑے ہیں اگر پوری رحمت اللہ علیہ ایک شعر فرما کا رونے لگتے تھے فرماتے تھے کہ قول دشمن پیمانے دوست کی شکست تھی یہ دشمن کے کہنے پہ نفس و شیطان کے کہنے پہ تم پیمان اللہ کا پیمان توڑ رہے ہو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہو کہ اللہ آپ ہمارے رب تو آپ ہیں اور تم یہاں آ کیا کر رہے ہو کچھ تو سوچو بی کہ کی از کیا بولی تھی بات یہ پے وسطی کہ کس سے توڑ رہے ہو رشتہ اور کس سے جوڑ رہے ہو رشتے داروں کی خاطر ان کا دل نہ ٹوٹے تم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو خوش تو کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو جس کو یہ تقریبات کا افسوس رہتا ہو یا اس میں شرکت کا کوئی شاعت دے اس سے کہہ دوں کہ بھائی ہم اللہ کا قانون نہیں جوڑ سکتے مہربانی ہوگی آپ ہمیں اس معذور رکھیں معذور سمجھیں ہم ہم حالت نہیں ہو سکتے گناہ کے ہاں اگر ایسی تقریب ہو جس میں جو ہے کوئی گناہ محترات نہ ہو جیسے تصویر کشی گانا بجانا اور اضافی اضافی لائٹنگ جو ہوتی ہے فانوس لگے ہوئے ہیں کہیں چھوٹی چھوٹی بتیاں لگی ہیں یہ سب اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کو سب ناپسند فرمایا ہے تو ایسی جگہ جانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر تصویر کشی ہو رہی ہے آپ آ جائیے ہم آپ کی تصویر نہیں کھینچیں گے تو ان سے یہ پوچھو ہمارے کیسی پیاری تیاری مثالیں فرماتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کہیں پر حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو کوئی سازش ہو رہی ہو اور آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ بھی آ جائے گی آپ کبھی جانا پسند کریں گے اور حکومت جب گرفتار کرے گی تو آپ کو چھوڑ دے گی آپ وہ کہیں گی کہ نہیں آپ بھی انہیں میں شامل تھے اور ایک اور بات یاد آ گئی یہ فرمایا کہ اگر کو سال ہے سلام کو جب جو نے ہے گناہ کی دعوت دیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا ربر سے احب کو گلیا بی ماں رونا کہ اے اللہ مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ احب ہے محبوب بھی نہیں اہب یعنی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جس یہ جس, جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس کے مقابلے میں جو اس نے کہا کہ میں اگر تم گناہ نہیں کرو گے آپ گناہ نہیں کریں گے تو میں آپ کو قید خانے میں ڈلوا دوں تو کیا فرمایا اللہ سے کیا کر رہے ہیں ربشن احب آپ کے راہ کے قید خانے مجھے محبوب, محبوب نہیں اہب ہیں اس گناہ،, اس گناہ کے مقابلے میں تو میں گناہ کے مقابلے میں آپ کے قید خانے میں جانا پسند کرتا ہوں اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مضمون علی شان فرمایا کہ جن کے راستے کے قید خانے اہب ہوں گے ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں کی. واپ واپ واپ. جن کی راہ کے قید خانے اہب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں واپ واپ. سب <سلام> फिर پھر فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ بتا رہا تھا کہ میما یکرون الہی یہاں جمع کا سیزر جو نہ دل فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں گناہ پہ مجبور کر رہے ہیں تو گناہ کی دعوت تو زیادہ نے دی تھی اور تو کسی نے نہیں دی تھی فرمایا یہاں یہ نکتا ہے کہ جو گناہ کی سفارش کرتا ہے جس دوسروں نے ان کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جو کہ کہہ رہی ہے تو اس کو کر لوں تو فرمایا اس لیے جہاں کہیں حکومت کی بغاوت ہو رہی ہو حکومت کے خلاف تو وہاں آپ جانا پسند نہیں کرتے جہاں پتھر برس رہے ہوں تو کہیں ایسا ہوتا ہے بارش برس رہی ہو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سو آدمی ہیں اس پہ بارش ہو رہی ہو اور ایک پہ نہ ہو رہی ہو جہاں اللہ کا فضل نادل ہو رہا ہو وہاں ایسا ممکن ہے کہ چند لوگوں پہ ہو اور ایک نہیں بلکہ وہاں جو شامل ہو جائے گا حکومت کے جہاں بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے قانون کے خلاف جو بغاوت ہو رہی ہے وہاں جو مذہب اللہ کا نازر ہوگا پھر سب پر نازل ہوگا اس لیے ایسی جگہ شرکت سے نرمی سے اور محبت کے ساتھ معذرت کر لو کہ بھئی ہم ہمارے تو الحمدللہ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ بھئی یوں کہہ دو کہ ہم بھئی بہت گناہ کار ہیں ہم بہت گناہ کار ہیں مزید گناہ کی ہمت بس ختم بات اور یہ کہ جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں ہم نہیں پڑتے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر, پر چلنے کی کوشش کر رہے دعویٰ بھی نہیں کرو ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ نہیں ہم بحث نہیں کرتے کہ جائز ہے نا جائز ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہمارے بزرگوں نے اس لیے احتیاط کی ہے اس لیے ہمیں آرے. اب ہمیں کوئی کوئی بحث تمیز نہیں کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے تصویر جائز ہے نہ جائے اسے اختلاف میں آپ کیوں کریں ہمیں تو اپنے بزرگوں کا طریقہ سرات المستقیم سرات ہم تو نماز میں مانگ رہے ہیں اللہ آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا رکھنا چاہیے और जा रहे हैं हम गुमराहों के रास्ते गंदगी के रास्ते मांग क्या रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं कैसे मिलेगा काम भी दो करना पड़ेगा जब काम के लिए हाथ पैर चलाएंगे कोशिश करेंगे कुछ लोगों की बातें सुनेंगे अरे लोगों की बातें सुनना बड़ी नहमत है भाई ये तो तकवीनी मामला है अल्लाह की तरफ से खुश होना चाहिए कि रसूल्लाह सल्लाह वल्लम को कैसी कैसी बातें पड़ी है जब ईमान की दावा और हम तो फिर देखो माशा है सोबतें اور یہ اللہ کی صحبتیں مساجد جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پرسوں تک تو آپ اکیلے ہی دعوت دیتے رہے پکری کو ہوتا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعوت دیتے رہے اور کیسی کیسی باتیں کیا سویں بلکہ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں جائیں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوکو میں جاتے تھے تو اردو ہی رکھ دی جاتی تھی بتاؤ نے کوئی ہمیں کسی کو ایسی مصیبت آ رہی ہے کوئی اتنی رکاوٹ ڈالتا ہے ہمارے راستے میں کانٹے جاتے تھے راستے میں تو ہمارے راستے میں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر باندھے فافا ہوا تو دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے تین تین پتھر باندھے ہوئے تھے ہم میں سے کسی کو یہ اس نے آج تک کوئی افاقہ اٹھایا ہو کسی نے کیا بات ہے ذرا سے کسی نے کچھ کہہ دیا اور بس ملوچ کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی باقی ہم تو وہاں جا رہے ہیں جو اقلیت ارے یہ اقلیت نہیں ہے امبیا علیہ السلام کی کتنی بڑی پارٹی سہارت رام کی رسول اللہ صلی اللہ علام سہارت رام کی کتنی بڑی پارٹی تاویم کی کتنی بڑی پارٹی تبا تاب کی کتنی بڑی پارٹی فروحیا اللہ کی کتنی بڑی پارٹی اور قیامت تک یہ سب چلتا رہے گا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک جو ہے یہ دنیا زمین و آسمان سب قائم رہیں گے ایک اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے دیکھا آپ نے اور یہ کافل اور فاضل اور فاضل یہ بھی مسلمانوں کے ہی تو پھر کھا رہے ہیں آپ سوچیے جب اسے بات میں ہے کہ نہیں کہ جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں رہے گا روز زمین پر ہوگا اس وقت تک یہ قیامت نہیں آئے گی تو جب یہ قیامت کو کون روکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کا نام قیامت قیامت کو روکے ہوئے ہے تو ہمارے اللہ کے نام لینے سے مسلمان کے اسلام سے یہ قابل کھا رہا ہے ورنہ آج مسلمان نہ رہے کافر تباہ و برباد ہو جائیں ہمارے سب سے میں کافر کھا رہا ہے یہ ہم جو ہے ان سے مروب ہیں افسوس ہے ہماری اپنوں پہ کہ ہمارے سفید تو وہ کھا رہے ہیں اور یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ یہ کمپیوٹر اور جہاں ہوائی جہاز اور راکٹ اور یہ پرانا دماغ کا سب جو ہے ایجادات تو کافروں کی ہے فائدہ مسلمان اٹھا رہا ہے مفت آپ بتائیے ہم میں سے کسی نے کمپیوٹر کے ایجاد میں کوئی محنت کی ہے لیکن کافروں میں کی ہے صبح سے شام تک گدوں کی طرح وہ کام کرتا ہے اور مسافر اس میں مسلمان اس میں شاہوں کی طرح سفر کر رہا ہے فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر رہا ہے وی آئی پی سفر کر رہا ہے وی آئی پی لانچ میں بیٹھ رہا ہے کام وہ کر رہے ہیں فائدہ ملک میں مسلمان اٹھا رہا ہے یہ سب خاتم بنے ہوئے ہیں اور حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کو بھولنے کا آگاہ لندن میں اور انگلینڈ میں حضرت انگلینڈ کا سفر ہوا تو حضرت نے وہاں دیکھا پارک میں ٹہل لیے تھے حضرت دوستوں کے ساتھ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کافر آیا کتے کو ٹہلانے وہاں کتے پالتے ہیں لوگ چوکیاں کتے کو ٹہلانے کے لیے لایا تو وہاں یہ قانون ہے کہ جس کا کتا ہوگا اس کا لینڈ اسی کو اٹھانا ہوگا تو فرمایا کہ ایک کافر آیا اور اس نے جو ہے وہ دستانہ پہنا کتے نے وقف کیا کچھ دیر وقف حضرت ہے کہ عجیب عجیب مثالیں اور کیا شیرنی مٹھاس حضرت کی گفتار میں سبحان سکھانے اس کتے نے وقف کیا اس کے بعد جو اس نے لینڈ نکالا تو کافر نے دستانہ پہنا اور اس کا لینڈ اٹھا کے وہاں ڈبے بنے ہوتے ہیں ہو اس میں ڈال تو میں دیکھو اللہ کے بھولنے کی اس کو یہ سزا ملی کہ جانور جو سب سے پریر ہے اس کا لوار بھی پقیر ہے جس کا پہخانہ تو ہے پریر اس کا لوہار بھی پلیر ہے کہ لوار لگ جائے اس کو پاک کرنا پڑے گا اس کا لینڈ اٹھانے دے کو لگا دیا یہ اللہ کو بھولنے کی سزا ہے خود کی ورنہ کوئی صحیح مسلمانوں اس کو یہ کام کا تیار نہیں دیکھیں گے تو غلط یہ کہ بھائی معاشرے سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے معاشرہ کہیں بھی جا رہا ہو معاشرے کو سیدھے سیدھے جواب دے دو کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں کم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ہم کو اپنے اللہ سے کام ہے ہم کو اپنے اللہ پر فدا ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی ذات پہ فدا ہونے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے بس ہمارا کام یہی ہے وبا خلط الجن و انسا اللہ اللہ تعالی نے نفی فرما دی تمام مقاصد کی سوا ایک مقصد تھی اللہ لیا پہلے فرمایا وبا خلط الجن ہم نے نہیں پیدا کیا کیا اسلوب ہے پرانے پاک کا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنہوں کو اور انسانوں کو مگر اللہ لیابدون اپنی عبادت کے لیے مانی کیا ان یاد ادوم کے مفسرین نے فرمایا یعرفون تاکہ تم ہم کو دنیا میں جا کر پہچانو اور اپنی طرح طرح کی ادائے محبت جو <tap> ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھلائی ہے ادائے محبت ہے اضو کرنا اور مو دھونا ہاتھ پیر تھونا اور بھاگے بھاگے مسجد کو جانا بھاگنا تو صحیح نہیں ہے جماعت کی نماز کے لیے بھاگنا صحیح نہیں ہے اطمینان سے وقار کے ساتھ چلتا ہوا جائے کچھ دیر پہلے نکلے گھر یہ تو میں نے شوق ایک شوق کے اعتبار سے کہہ دیا کہ دل یہی چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جو حیات اور کا ترجمہ عاشقان آزم نے فرمایا کہ اے میرے بندو مولا نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کیا ہے جلدی جلدی وضو کر کے ہمارے دربار میں آ جاؤ یہ ساری عطائیں محبت ہیں کہ محبوب کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں حج فرض کر دیا عمرہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں اور کچھ مال بھی خرچ کر رہے ہیں تو زکوۃ فرض کر دی اور روزہ رکھ رہے ہیں کہ محبوب کے لیے پیٹ خالی رکھنے کا کبھی بھوکے رہنے کا بھی دل چاہتا ہے تو وہ محبوب کے پیار نہ کرے گا کہ یہ بندہ میرے لیے جو ہے وہ کیسی بھوکا پیاسا بھوک بھوک بھوک بھوک بھوک بھی, بھی ہے میرے لیے اور مجھ پر مال بھی خرچ کر رہا ہے میں کہیں میرے گھر کے چکر لگا رہا ہے کہیں میرے دربار میں قیام میں کھڑا ہے کہیں رکو کر رہا ہے کہیں جھک رہا, رہا ہے کہیں سجود کر رہا ہے کبھی ہاتھ پھیلائے ہوئے رو رہا ہے یہ ساری عطا محبت ہے تو اس محبت سے اللہ کو پیار نہیں آئے گا اس لیے اللہ والے ہم بن اللہ کے ہیں ہم نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا ارے اللہ ہم, ہم اللہ کے ہیں ہمارا اللہ ہے اللہ ہمارا ہے ہم اللہ کے ہیں ہم معاشرے کے نہیں ہم یا کے نہیں ہم جو ہے دفتر والوں کے نہیں سوسائٹی کے نہیں ہم تو اللہ کے ہیں جہاں اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹ رہا ہوگا وہاں ہم سارے حقوق ادا کریں گے سارے حقوق ادا کریں گے لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں اللہ کی فرما برداری جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے اور ہمارے اسلام سے زیادہ حقوق کس نے بھی ہیں بھائی بیویوں کو حقوق اور ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور کام کاروبار اور تجارت کے اصول اور حقوق یہ سارے کس نے سکھائے ہم کو اور یہ کباب نے تو یہ سارے اخلاق لے لیے اور افسوس کے مسلمانوں میں جو اصل ان کی بنیاد ہے میں نے تو ہسٹری میں بھی پڑھا ہے یہ کافر تو اتنے گندے رہتے تھے اور مہینوں مہینوں آج بھی نہیں نہاتے ہمیں تو معلوم بھی ہے ہمارا سفر رہتا تھا باہر یہ لوگ اتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں استنجا تک کرنے کی کمیز نہیں ہے ان کو ہے کاغذ سے استنجا کرتے ہیں اور بعدیں وہ بھی نہیں کرتے غلیز رہتے ہیں وہ تو ایسے جانوروں جیسے جو لوگ ہیں ان کی نقالی کرنا ان کی نقالی میں ان کے جیسا شکل و صورت بنانا اور ان کے جیسے اطبار اختیار کرنا یہ جانورانہ زندگی کی نقالی یہ جانور ہی بنائے گی اور کیا تو ہمارے اسلام نے ہمارے دین میں کتنے حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی پر اعلیٰ کے حق ہے جب حق کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا لیکن اس حق کی ادائیگی کے اللہ نے کتنے بڑے بڑے اجر لکھے ہیں مثلا اگر بیوی بی کے لیے کوئی کوئی ایک جوڑا لا کے دے دے اس کو ضرورت بھی ہے کپڑوں کی تو ضرورت کس کو نہیں ہوتی مگر وہ تو جوڑا لا کے دے گا اس پہ بھی اس کو ثواب ہے جب اعلیٰ کے ضرورت پوری کر وہ تو ضروری ہے اس پہ بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے بیچ سے مسکرا کر باتیں کرنا تو فطری تقاضہ بھی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا اور حقوق حقوق, حقوق واجبہ کی ادائیگی حقوق اللہ حقوق کی ادائیگی سب پر سوال ہے تحج گزاری سے زیادہ محبت کا سوال ہے بتائیے آپ بتائیے کوئی ہے کوئی ہے کوئی انتہا ہے عنایات ان کی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اپنا فطری تقاضہ پوری کر رہا ہے اس میں تعجب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے है? اب یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ آپ تحصیب کسی طرح ادا کریں مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ نے یہ جو حقوق رکھے ہر حق ہر آپ کی ادائیگی میں جو ہے سواب رکھا ہے کتنی کتنی عنایات ہے اللہ کی ہیں میرے کریم سے اگر پترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ارے آپ چل کے تو دیکھو اللہ کے راستے میں کیسا دل کو چین اور سکون اور خوشی حاصل ہوگی یہ پوچھئے نہیں فرمایا کہ اور یہ اللہ کے دل کی لذت کا اگر سلاطین عالم کو ادراک ہو جائے زبا برابر بھی تو تلواریں لے کر دور ان دول وہ خوشی اور سکون کی دولت چھیننے کے لیے لیکن افسوس کہ یہ تلواروں سے حاصل نہیں ہوگی یہ تو جب تک کسی مربی کی تربیت میں تھوڑا بہت عرصہ مجاہدہ کر کے اور اللہ اللہ کر کے کچھ ذکر اللہ کر کے اور کچھ مجاہدات کر کے اور سنتوں کی اجتباع کرنا کرے گا اس وقت تک یہ دولت نہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں توفیق نصیب فرمائے اور جب دعا ہے اللہ سے مانگتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا اللہم اللہ دن مولانا محمد محمد اللہ ولم يكن له كفوا من أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان بطيع السماوات والأرض ذا الجلال والإطرام يا حي يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل دمبه وأتوه إليه لا الا انت رب, رب فر واہنی یا اللہ بات جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول اے اللہ اس کی تقصیرات کو معاف فرما لیجیے قصور ہی قصور ہے اے میرے مالک معاف فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے میرے ایوب کی ستاری فرما دیں اے اللہ عمل کی توحید کہنے والے کو بھی نصیب فرما سننے والوں کو بھی نصیب فرما اے اللہ سوا جز کے کوئی راستہ نہیں سوا جذب کے کوئی سہارا نہیں اے اللہ آپ سے جیت مانتے ہیں اے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دیا یا اللہ ہم سب کو اپنا جد خاص نصیب فرما دیجیے مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو میرے گھر ان کے گھر والوں کو اے اللہ تمام مسلمان نے عالم اے اللہ آپ نے جذب خاص نصیب فرما دیجیے اے اللہ سارے عالم کو اگر آپ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیں آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اے اللہ سارے عالم کے لوگ اگر خدا نخاستہ کافر ہو جائیں تو اے اللہ آپ کی عظمت میں آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا میرے اللہ یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ ہمارا کام بنا دیجیے اے اللہ اپنی فضل و رحمت کا سایہ ہم پر فرما دیجیے اپنی خاص اپنا فضل خاص اپنی رحمت خادثہ اپنی مشیت خادثہ اور اپنے کرم خاص سے اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اے اللہ ہمارے بال بال کو اپنا مفیع اور فرماوردار بنا لیجیے اے اللہ وفادار بنا لیجیے اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی حیات سے سرفراز فرمائیے حیات عاشقاں حیات دوستاں حیات اولیاء حیات باوقا آتا فرما دیجیے حیات باحیات عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کا طریق اپنانے کی توحریق عطا فرما دے اے اللہ سو فیصد ہمیں اپنے اقابل کے طریق نصیب فرما دیجیے اے اللہ تمسک کے طریقے اقابل نصیب فرما دیجیے اے اللہ اپنا جذب خاص فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنی جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما لیجیے یا اللہ اولیا کی خط انتہا طا فرما دیجیے یا اللہ اولیا اسے خط انتہا طا فرما دیجیے ایسا ہی مانو یقین نصیح فرما لیجیے کہ ہمارا بال بال ہر وقت آپ پر فدا رہے اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کرے اور اگر پھر بھی ہم سے کچھ فتح ہو جائے اے اللہ جب تک سجدے میں رو رو کر آپ کو نہ منا لے اے اللہ ہم ہمارے دل کو چین ہی نہ آئے اے اللہ اے اللہ اپنا خود خاص نصیب فرما دے اے اللہ اپنے اولیاء کی حیات نصیب فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ جا علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنا محبوب بنا لے اپنی رضاء کامل نصیب فرما دے اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہمارے پاس دوست ہے ان کے رشتہ بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا خان حاضر مستمر عطا فرما دیجیے اور اے اللہ جو روزگار کی تنگی میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ ہم کو حلال آسان اور بابرکت رسم صحیح فرما دیجئے اے اللہ تمام مقاصد حسنا میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے اور اے اللہ ایک بھی ناجائز کام میں اے اللہ ہم کو بامراد نہ کیجئے بلکہ ہر وہ کام جس میں آپ کی ناراضگی اور نقصان ہو اے اللہ ہم کو اس میں نامراد فرما دے اے اللہ ہم کو ایسی خوشی نہیں چاہیے جو آپ کو ناراض کر کے حاصل ہو وہ خوشی خوشی ہی نہیں جس میں آپ کی ناراضگی بھی نہ ہو اے اللہ ایک ذرہ بھی اے اللہ آپ کی ہو اے اللہ اس کام سے ہمارے قدم ہمارے ہاتھ ہمارے دل کے ارادے سب کو ناکام بنا دیجیے اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی پر فدا ہونے کی توحیف نصیب فرمان وصل اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہ مان سکے ماننا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے اور ہمارے دوستوں کے اور یادوں کے گھر والوں کے تار ٹین ان کے دلوں میں جو فرمائش کی دعا کی اللہ اپنے فضل سے کیونکہ آپ عالم و غیر ہیں دلوں کا حل جانتے ہیں کہ اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے اپنے کام سے وصل اللہ تعالی خیر محمد و آلہ و, سانتی و اجمعین آمین رحمت आज लगती है तो सारे लोग मर जाते तो पाते है तो एक खास बात है तो दूसरे आदमी से पूछते कि तुम ऊपर जाओ और मैं नीचे आऊंगा तुम मुझे ऊपर नीचे बंदे देखना और मैं और मैं पकड़ूंगा केंज करूँगा जो है ना एक सौ पचास लोग पकड़ जाते हैं کمزور اور محنتی سا شخص ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر آپ کو کیا تکلیف ہے مریض پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں ڈاکٹر اچھا وعدہ مریض نے ایک کمزور اور محنتی سا شخص ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر آپ کو کیا تکلیف ہے مریض پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں डॉक्टर अच्छा वादा मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की टिकी जितनी पतली थी डॉक्टर को ये देखकर कर हसी आ गई, मरीज आपने ना हंसने का वादा किया था डॉक्टर अच्छा सॉरी अब तकलीफ बताओ मरीज डॉक्टर मरीज डॉक्टर साहब ये सोच रही <laughs> एक लड़का टिमाटर ऐसी भरी टोकरी साइकिल पर रख ले जा रहा था कि अचानक पत्थर से टकराने से टोकरी गिर गई और बहुत सारे टमाटर फूट भी गए भीड़ इकट्ठा हो गई और सब लोग चिल्लाने लगे देखकर चलो भाई कितनी गंदगी कर दी तभी एक नरम दिल मेमन ने भीड़ से निकल कर कहा अरे भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हो गंदगी तो फिर साफ हो जाएगी लेकिन ये सोचो की इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा इसकी اس کی پگار میں سے پیسے کاٹ لے گا اس کی کچھ مدد کرو اور نرم دن میمن نے اپنی طرف سے دس روپے دے دیے اور ساتھ ہی لوگوں نے ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے طور سے اس کی مدد کر دی لڑکا بہت خوش ہوا کیونکہ ملی ہوئی رقم ٹماٹر کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک شخص ایک شخص نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اگر وہ نرم دن میمن نہ آتا تو تو اپنے مالک کو کیا جواب دیتا لڑکے میمن ہی میرا مالک ہے اور یہ سڑے ہوئے ٹماٹر میمن نے دس ہزار کی شرط لگا کر خریدے تھے کہ وہ اسے پھینکنے کے بعد بھی منافع کما کر دکھائے اپنے ایک صاحب بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنی وسیعت دکھانا شروع کی کہ وہ 20 گھر تو مارے ہوئے اور دوسرے بیٹھے سے کہا 25 تمہارے نائٹ ہوئے بیوی سے کہا وہ 40 مکان تو مارے ہوئے قریبی کھڑی نرس نے کہا آپ کتنی خوش قسمت ہیں بیوی بی بولی کا اتنی خوش قسمت دودھ والا ہے اپنے گھر تک رہا ہے کہاں <laughs> گیا <laughs> دیکھو یہ جو لطیفے سنائے جاتے ہیں ہمارے تمام بزرگوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہنستے ہساتے رہے اور ہنسنے کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث پاک میں ہے کہ زیادہ ہنسنا دن کو مردہ کرتا ہے دل کو مردہ وہ بات کرتی ہے جو اللہ سے دور کرتے دے اللہ سے غافل کرتے ہیں اور اگر دل سے جو ہے راضی رہے اللہ سے اللہ سے غفلت نہ ہو تو وہ ہنسنا دل کو مردہ نہیں کرتا بلکہ اس ہنسنے میں اپنی صحت کی نیت کرے بشاشت کی نیت کرے تاکہ ہنسنے سے جو قوت اور بشاشت حاصل ہوگی اس کو اللہ ہی پر فدا کرے تو یہ ہنسنا بھی عبادت ہو جاتا ہے اور بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہنسنا دین میں ہنسنا جو ہے جائز نہیں حالانکہ ہمارے حضرت نے اتنے بڑے بڑے اکابل نے لطیفے سنے بھی ہیں سنائے بھی ہیں تو اس لیے اور یہ بھی ہے کہ ہنسانے پر جب, جب, جب جس کو اپنا بڑا بنایا ہے جب وہ ہسارا ہو تو ہنسو جب وہ رو رہا ہو تو رو اور رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو تقلف ہی بنا لو اور اگر ہنسنے ہسانے پہ جو نہ ہنسے اور لانے پہ جو شکل بنائے ہونے والی تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں کچھ بات ہے یا تو اپنے جس کو بڑا بنایا ہے اس پہ اعتماد پورا نہیں ہے اور یہ خیال میں ہے کہ یہ ہے غفلت سے ہنس رہا ہے تو ایسے شخص کو پھر کسی اور کسی اور سے تعلق رکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں جو بدقبانی پیدا ہو تو اس کی وجہ سے وہ نفے سے محروم رہے گا تو یہاں جو ہی الحمد للہ جو کام کیا جاتا ہے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں جس کسی کو اس, اس طریقے سے اگر کچھ اشکال ہو تو ایک دوسری جگہ اپنی دے گئے تاکہ وہ دین کے نفع سے محروب نہ رہے کم از کم یہاں مناسبت نہ ہو تو اور جگہ اس کی اس کی مناسبت اللہ تعالیٰ جو اس کی مناسبت کی جگہ ہے مقصد تو اصل اللہ کی رضا ہے شیخ مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے اگر ایک شہر سے فائدہ نہ ہو دوسرے شہر کی تکارے کرے وہاں ہو سکتا ہے اس کو وہاں چاہوں نفع ہو تو لیکن شیخ پر اعتماد نہ رکھنا یا جس کو بڑا بنایا ہے اس پہ اعتماد نہ رکھنا یہ خسارے کی بات ہے اس لیے طریقہ یہی ہے اور اس لیے بھی بعض اوپ آدمی نہیں ہنستا ہے کہ دل کے اندر کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے مثلا نوجو کی بیماری ٹکبر کی بیماری یا اور کوئی وجہ ہے یہ اکثر یہ لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ ہے اور یہاں ہنسایا جا رہا ہے لیکن خواجہ صاحب کا شعر ایسے موقع دے سرت والا سناتے تھے وہ ہسی بھی ہے لوگوں ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے بہت اس کی کسی کو خبر نہیں یہ یہ جو ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی ہے سرت والا رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب اس کسی کو اپنا پیر یا شیخ چنو یا بڑا بناؤ مربی बनाओ یا مذیبی بناؤ تو ایسا ایسا پیر لو جو ہنستا हसाता بھی खिलता हुआ ہوا جیسے انار خریدتے ہیں تو کھلتا ہوا انار زیادہ پسند जाता جاتا ہے کیونکہ وہ میٹھا نکلتا ہے تو اس لیے ہنسنا ہنسانا وہ یہ نہ ہو کہ شیخ و مربی ہے بس منہ لٹکایا ہوتا ہی رہتا ہے اور کوئی ہنسی کی بات بھی نہ ہو بھی نہ ہو حدیث سے پاک میں بھی ہے کہ جب کسی سے ملو تو کشاگروئی سے ملو یعنی نہیں کہ منہ سکوڑے بیٹھے ہو مجھ پر بھی حضرت والی نے باقاعدہ تھراپی فرمائی اس کی میں بھی یہی سمجھتا تھا جب حضرت کے پاس آیا تھا کہ ہر وقت خشک خشکی چہرے سے دائر ہوتی تھی حضرت والا کا احسان عظیم ہے مجھ پر اور عنایات بے شمار عنایات بے, بے شمار احسانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت والی کی توجہ خاص اس ناکارہ پہ رہی دوسرسے تعداد مرد تعداد وشال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلق خاص نصیب فرمایا خاص توجہ مجھ کو نصیب گئی محض اللہ کے فضل سے اور حضرت تعالیٰ کی محبت کے سب کہ حضرت عالیٰ نے اس معاملے میں بھی مجھے خوب مجھ پر جو ہے وہ فرق پیمائش بار بار کی اور مجھ کو بار بار سکھلایا کہ ہنستے ہنساتے رہو مسکراتے رہو اب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت آ رہا ہو رہا ہے لیکن تھوڑا بہت ہنسنا ہنسانا اور مومن کے ساتھ کشاد روی سے ملنا یہ ہمارے اخلاق ہے حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مزاج فرمایا ایک ایک شخص آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا سوال کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے تو اس نے کہا کہ یار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا مجھے تو اونٹ کی ضرورت تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ہر اوم جو بڑا وہ بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے تو یہ ہم بھی اس طرح سے اور بھی مزاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ایسے موقع پہ ہنسنا ہنسانا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے لائق بندے ہنس رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللائب اور فرما سردار گناہوں سے بچنے والے اپنا دل توڑنے والے لیکن اللہ کا قانون نہ توڑنے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے ہنس رہے ہیں اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں جو گناہوں سے بچتے نہیں ہیں اور ایسی تقریبات جن میں گناہوں کے کثرت ہے منکرات ہیں ان سے بچتے نہیں ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ یہ نالائکی کی باتیں ہے تو جب نالائق بندے ہنستے ہیں تو اللہ کو اور غصہ آتا ہے اس لیے تھوڑا بہت ہنسنا بولنا اپنی صحت کی نیت سے اپنی ذہنی بشاشت کے لیے یہ بھی ثواب کی ہی نیت ہے اس میں ثواب ہی ہے اور اس لیے جو ہمارے مشائق کا طریقہ ہے وہ یہی ہے غذا فرماتے تھے کہ گھر انارے نہیں خرید اندھا نہیں ہو کہ جب انار خریدو تو کھیلا ہوا انار خریدو تو ایسے ہی جب کسی کو اپنا پڑا چنو تو تھوڑا بہت ہنستا ہساتا بھی ہو ہر وقت ہنستا نہ رہتا ہوں مسخروں کی طرح لیکن تھوڑا بہت ہنسنا ہنسانا یہ سب ہمارے عکابے کا اور کا کیا رسول اللہ صلی اللہ وریقہ ہے اکابر کا قریب کیا ہے کوئی نئی چیز ہے اکابر کا طریق وہی ہے سراط اللہ دینا اور نام تھا جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا تو اکابر کیا کسی اور کی پیروی کرتے ہیں وہ اکابر نہیں جو سنت کی پیروی نہ کریں اس لیے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب ہے جو بھی اکابر کا طریق ہوتا ہے اقرب السلّہ ہوتا ہے اس لیے جو کچھ یہاں ہوتا ہے الحمدللہ للہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے بارہ پندرہ برس اللہ کی توحیر سے اگر ساتھ رہا تو جو کچھ سیکھا اپنے بزرگوں سے کوشش کرتا ہوں کہ بالکل اسی طریق پر جو ہے وہ راستہ چلے اب چاہے کوئی ناراض ہو خوش ہو تو بھائی وہ اس کا معاملہ ہے لیکن ہم نے ہمارا بتانا ہمارا کام ہے عمل کرانا ہمارا کام نہیں ہے اچھا بھئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ